سمل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 اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم وفقنا نجاہد فی سبیلک بے اموالنا و انفسنا آمین یا رب العالمین سورہ حجرات کا آخری اور تیسرا حصہ ہے جو آج ہم شروع کر رہے ہیں میں نے پوری چھ آیات کی تلاوت کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج پہلے ہم ان چھ آیات کا ایک روان ترجمہ کر لیں یا ایوہ الناس اے لوگوں۔ خلق نا کم ہم نے ہی پیدا کیا تم سب کو من ان زکری و انسا ایک مرد اور ایک عورت سے و جاننا کم و قبائلہ اور بنا دیا ہم نے تمہیں خاندان اور قبیلے یا قومیں اور قبیلے لی تارفو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو ان اکرمکم ان دطقم یقیناً تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا طرس ہے ان اللہ علیم الخبیر یقیناً اللہ تعالی ہر شے کا جاننے والا ہر چیز سے باخبر ہے حالت الارام و آمننا یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے قل لم تومنو اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو ولا کن اسلمنا بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں یا ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے وہ لما ید خل ایمان فی قلو اور تاحال نہیں داخل ہوا ہے ایمان تمہارے دلوں میں وہ انت اللہ و رسول اور اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی لا یلت من نامال کم نہیں کم کرے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی ہند الله غفور الرحیم یقین اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے ہن <الْمومنون> عمل مومن تو بس وہ ہیں اللہ و رسول ہی سملم یار تابو جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں نہیں پڑے و جاہدو بم والم و انفی اللہ اور انہوں نے جہاد کیا اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں الامسواب سچے تو صرف وہ ہیں اپنے دعوے ایمان میں وہ مستحق ہیں کہ وہ دعویٰ کرے المون اللہ بھی دین اے نبی کہیے کیا تم لوگ لانا چاہتے ہو اللہ کو اپنا دین و اللہ یعلم ما فی السماوات و معاف سماوات و معاف لڑک حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں واللہ بےکل شعین علیم اور اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے یمنون علیہ کا ان اسلم اے نبی یہ آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ اسلام لے آئے وہ لاتمن علیہ یا اسلام کہہ دیجئے مجھ پر احسان نہ دھرو اپنے اسلام کا بل اللہ یمن علیہ کم بلکہ اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے انہدا کم ایمان کہ اس نے تمہیں راستہ دکھا دیا ایمان کا ان کن تم اگر تم سچے ہو ان اللہ یعلم غیب و گئی بس یقیناً اللہ کے علم میں ہے ہر مخفی شہ آسمانوں کی اور زمین کی واللہ بصیرم بما تعملون اور اللہ تو دیکھتا ہے اسے کہ جو تم کر رہے صدق اللہ العظیم یہ جو تیسرا اور آخری حصہ ہے سورہ مبارکہ کا یہ بالکل واضح طور پر ایک ڈسکریٹ اور ایک علیحدہ اور جداگانہ حیثیت کا مالک ہے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگرچہ یہ سورہ مبارکہ نمایاں طور پر تین حصوں میں منقسم ہے لیکن پہلے دو حصے باہم کچھ ملے جلے ہیں اس لیے کہ گڈمٹ کا لفظ قرآن کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن ان کے ماں بین کچھ مضامین جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں البتہ یہ تیسرا حصہ بالکل جدا ہے علیحدہ ہے اور اس کی جدا گانا حیثیت بہت نمایاں ہو جاتی ہے پہلے لفظ سے یا یوحس اے لوگو جیسا کہ میں نے توجہ دلائی ہے اس سے پہلے کئی مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں پانچ مرتبہ یا یو الزینہ آمنو آ چکا ہے بلکہ اس اعتبار سے منفرد صورت ہے پورے مکی قرآن میں تو یہ یا یازینہ آمنو کا سیغ خطاب ہے ہی نہیں اس ہیں ہے اور وہ بھی ان صورتوں میں جن میں اختلاف ہے کہ وہ مکی ہیں یا مدنی جیسے سورہ حج ورنہ پورا دو تہائی قرآن جو ہے مکی قرآن وہ یا یوہ الزین آمنو کے سیگے خطاب سے خالی یہ صرف مدنی صورتوں میں اور مدنی صورتوں میں بھی ظاہر بات ہے کہ اتنی مرتبہ کل اٹھارہ آیات ہیں جن میں پانچ مرتبہ یا یوہ الزین آمنو یا یوہ الزین آمنو یا یوہ الزین آمن یہ ایک منفرد خصوصیت ہے سورہ مبارکہ کی امتیازی شان لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ سیگا بدل گیا یا یہ الناس اے لوگو اس اعتبار سے گویا کہ لفظاً بھی بالکل نمایاں ہے کہ یہ معاملہ بقیہ سورت سے کچھ علیحدہ ہے اس سورج مبارکہ میں تین مضامین آئے ہیں ان کو میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ نوٹ کر لیں اس کے اس حصے میں حصہ سوم میں اس کا اہم ترین مضمون وہ اسلام کا نظام معاشرتی ہو یا اسلامی ریاست یا مسلمانوں کی حیاتیں ملی جس کے بارے میں بڑے تفصیلی حکام آ چکے ہیں ان کی اثاثات کیا ہیں ان کی بنیادیں کیا ہیں ان کے استحکام کے لیے کیا احکام دیے گئے ہیں رکھنوں کو روکنے کے لیے کن کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے بڑے بڑے رخنے بڑی بڑی دراڑیں اس فصیل میں کن چیزوں سے پڑتی ہیں چھوٹے چھوٹے رخنے کن چیزوں سے وجود میں آتے ہیں ان سب کا سدے باپ کس طرح ہے یہ ساری باتیں تو وہ ہیں کہ جو پہلے دو حصوں میں بیان ہو چکی ہیں اس تیسرے حصے میں اب جو مسلمانوں کی معاشرت اور مسلمانوں کی ریاستی یا اجتماعی زندگی کی روح باطنی ہے اس سے بحث ہو رہی ہے اس کی اہمیت آپ کے سامنے واضح ہونی چاہیے سارے احکام دھرے رہ جاتے ہیں اگر وہ روح اندر موجود نہ ہو ایک ڈھانچہ بے جان ایک جسد بے روح اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اس اعتبار سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کی اصل روح کیا ہے اسلامی ریاست کی اصل روح کیا ہے اس کے لیے دو الفاظ نوٹ کر لیجئے ایمان اور تقوا اور یہ دونوں آپس میں ملے جلے ہیں وہ حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی نشست میں کہ حضور نے تین مرتبہ اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا اتکوا ہا ہونا اتکوا ہا ہونا ا ہا ہونا تکوا یہاں ہوتا ہے اور یہی محل ہے ایمان کا ایمان کہاں ہوتا ہے دل میں ابھی جو ترجمہ آپ نے سنا ولما یتخل ایمان و فی کلو حال ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تو ایمان کا اصل مقام تو قلب ہے یا جس سے کہ جس طرح کے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اسی سورہ مبارکہ میں صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے ان کی جو امتیازی شان ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ولاکن اللہ حبان وی کلو بیکم اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے معلوم ہوا کہ ایمان کا محل بھی قلب ہے تقوی کا محل بھی قلب ہے اور یہی دونوں ہے آپ تقوی کہہ لیں ایمان کہہ لیں حقیقت ایک ہی ہے معلوم ہوا کہ یہ ہے روح ہے معاشرت کہہ اجتماعیت کی اصل روح اگر یہ نہیں ہے فرض کیجئے کسی انسان میں ذاتی اعتبار سے یہ ایمان حقیقی موجود نہیں ہے تو چاہے وہ احکام پر عمل کر رہا ہو وہ ایک بے جان سی زندگی ہوگی اس میں وہ حرارت نہیں ہوگی اسی طریقے سے کسی معاشرے میں خالی خولی جو ہے احکام کے اوپر زبردستی عمل کرایا بھی جا رہا ہو لیکن روح تقویٰ اگر نہ ہو تو جو اس سے بھلائیاں وجود میں آنی چاہیے وہ وجود میں نہیں آئیں گی جو خیر جو بھلائی جو کہ ترے امتیاز ہونا چاہیے اسلامی معاشرت کا اور اسلامی ریاست کا اس کا ظہور نہیں ہوگا تو اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ میں نے ارض کیا اس حصے میں حصہ سوم میں آخری حصے میں تقوی اور ایمان اس کی حقیقت اس سے بحث کی گئی ہے یہ اس کا اہم ترین مضمون ہے دوسرا مضمون یہ پھر اب جیسے پہلے حصے میں مسلمانوں کی حیات ملی کے دو ستون دو بنیادیں ہیں جن پر کہ مسلمانوں کی حیات اجتماعی کھڑی ہے ایک دستوری اور قانونی بنیاد لاتقدم و بیند اللہ و رسول ایک تہذیبی اور ثقافتی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کی تعظیم اسی طریقے سے اس تیسرے حصے میں بھی اسلامی معاشرت یا اسلامی ریاست یا مسلمانوں کے حیات ملی کے جو اصولی اور بنیادی مباحث سے ان میں سے دو مضمون آئے ایک یہ کہ مسلمان معاشرہ یا اسلامی ریاست بہرحال ہیومینٹی ایٹ لارج عالم انسانیت کا جز ہے بقیہ انسانیت سے اس کا تعلق کیا ہے کوئی تعلق ہے یا نہیں کوئی قدرے مشترک ہے یا نہیں اس کے لیے خیر سگالی بقیہ انسانوں کے لیے کوئی خیر سگالی کی بنیاد ہے یا نہیں کوئی خیر خاہی کی بنیاد ہے یا نہیں ان کے ساتھ اشتراک کے عمل کے لیے کوئی احساسات ہے یا نہیں پہلا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی یہ معاشرت ہے معاشرتی نظام ہے اس میں کسی کی شمولیت یا اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیاد کیا ہے روح باطنی تو ایمان ہے لیکن ایمان تو قلب میں ہوتا ہے ایمان تو ویری فائبل نہیں ہے کہ کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے جبکہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو دنیا سے متعلق ہے آپ کو ایک ریاست بنانی ہے طے کرنا ہوگا اس کا شہری کون ہے مسلمانوں کا معاشرہ کون اس میں شامل ہے اس میں شریک ہے کس کو سمجھا جائے کہ وہ مسلمانوں سے حقوق جو ہے اس کو حاصل ہے یہ تو قانونی معاملہ ہے دستوری معاملہ ہے تو اس کی اساس ہونی چاہیے تو دو دوسرا جو مضمون یہاں آ رہا ہے ان اہم مباحث میں سے وہ یہ کہ در حقیقت مسلمانوں کی حیات ملی کی دستوری اور قانونی بنیاد ایمان نہیں ہے اسلام ہے اس حوالے سے اس سورہ مبارکہ کے اس آخری حصے میں ایک اہم ترین مضمون آیا ہے اسلام اور ایمان کا فرق بالعموم پورے قرآن مجید میں یہ دونوں چیزیں باہم یوں سمجھیے کہ مترادف الفاظ کی حیثیت سے یہ الفاظ آتے ہیں اسلام ایمان کال دی روز بائی نیم اٹ ول اسمیل اے سویٹ گلاب کا پھول ہے کوئی بھی نام دے لے اس کی خوشبو تو وہی رہے گی اس کی رنگت وہی رہے گی اس کا فصل وہی رہے گا تو ایک شخص ہے جس کے دل میں ایمان ہے اور اس کا ظاہر جو ہے مسلمانوں کا سا ہے اس کے خارج میں ظاہر میں اسلام ہے باطن میں قلب میں ایمان ہے اب اسے مومن کہہ لیں مسلم کہہ کوئی فرق واقع نہیں ہوتا لیکن یہ کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہے نہیں ان دونوں میں فرق وہ فرق کیا ہے وہ تو میں بعد میں اب جب ہم تفصیل سے اس پر غور کریں گے تو سامنے آئے گا لیکن یہ کہ اصل میں اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین ہے جو اس کا موضوع ہے اس کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ اس کے ساتھ اس کا رب تو تعلق کیا ہے مسلمانوں کی حیات ملی پر جیسا کہ بارہاٹ کر چکا ہوں یہ جامع ترین صورت اور اس صورت میں وہی مباحث آئے ہیں زیر بحث کہ جن کا تعلق مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے ملی زندگی سے ریاستی زندگی سے معاشرتی زندگی سے اس کے ساتھ یعنی جو میں نے ارض کیا تھا کہ جیسے کہ ہار میں موتی ہے لیکن پروئے ہوئے ہیں ایک ڈور ہے جو ان کو ایک جکجا کیے ہوئے ہیں اسی طریقے سے ہر صورت میں ایک مرکزی مضمون ہے اس ڈور میں پروئی ہوئی ہے ساری آیات اگر وہ ڈور آپ کے سامنے ہوگی تو جو آیات کا باہمی ربط ہے وہ واضح ہو جائے گا اگر وہ ڈور ہی آپ کے علم میں نہیں ہے وہ عمود آپ کے علم میں نہیں ہے مرکزی مضمور کو آپ نہیں معین کر پائے ہیں تو اب یہ آیات جدا جدا نظر آئیں گی ان میں کوئی مانوی ربط جو ہے نظر نہیں آئے گا کس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ وہ جو ڈور ہے وہ کیا ہے مسلمانوں کی حیات اجتماعی مسلمانوں کی حیات ملی مسلمانوں کی حیات اجتماعی معاشرتی یا ریاستی سطح پر تو اس کا اہم مسئلہ ہے کہ کون اس میں شامل ہے وہ اسلام کی بنیاد پر شمولیت ہے ایمان کی بنیاد پر نہیں ایمان کا معاملہ آخرت سے متعلق ہے ایمان قلب میں ہے وہاں سارے فیصلے ایمان کی بنیاد پر ہوں گے یہاں ہم ایمان کسی شخص کے بارے میں یہ طے نہیں کر سکتے کہ ایمان ہے یا نہیں لہذا یہاں ساری بحث اسلام کی بنیاد پر ہوں. تو گویا کہ یہ تین اہم مضامین اس سورہ مبارکہ کے اس آخری حصے میں آ رہے ہیں نمبر ایک مسلمانوں کی حیات اجتماعی کی اصل روح تکوا اور ایمان ہے. نمبر دو مسلمانوں کی حیات اجتماعی کا تعلق بقیہ پوری نوع انسانی سے وزوی ہیومینٹی ایٹ لارج اس کے ساتھ کس بنیادوں پر استوار ہوگا نمبر تین مسلمانوں کی اجتماعیت میں جو شخص شریک ہے وہ کس اساس پر ایمان کی بنیاد پر یا اسلام کی بنیاد پر یہ تین مضامین تو ہوئے کہ جو اس صورہ مبارکہ کے جو مرکزی مضمون ہے اس کا جو عمود ہے اس سے متعلق ہیں اس میں ایک مضمون اضافی طور پر آ گیا ہے اب میں اضافی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اسی معنی میں جس معنی میں اس سے پہلے مفصل بحث آ چکی ہے کہ قرآن حکیم میں اہم ترین مضامین جو ہے وہ ضمنی طور پر آتے ہیں کوئی اور بحث چل رہی ہے چلتے چلتے کہیں اور مضمون آ گیا ہے لیکن وہ نہایت اہم ہوتا ہے اہم ترین مضامین جو ہیں وہ اگر آپ نوٹ کریں گے وہ ضمنی اعتبار سے یہاں پر اب سوال پیدا ہو گیا کہ اگر مسلمانوں کی حیات اجتماعی کی بنیاد تو اسلام ہے بات سمجھ میں آ گئی ایمان نہیں ہے لیکن یہ بھی تو بتایا جائے کہ مومن کون ہوتا ہے ایمان کی حقیقت کیا ہے ایک ڈیفینیشن ایمان کی ڈیفینیشن اور مومن کی ڈیفینیشن اور ڈیفینیشن بھی ایسی ہو تعریف بھی ایسی ہو جس کو اہل منطق کہتے ہیں جامع اور مانے جامع اور مانے کو سمجھ لیجئے جامع جمع کر لینے والی یعنی جب آپ کسی شے کو ڈیفائن کریں تو اس کا کوئی اہم وسط جو ہے اس سے باہر نہ رہ جائے سب جمع ہو جائیں اور اس کا کوئی اور جو ہے وہ اس میں شامل نہ ہو جائے مانے روکنے والی کوئی اور تصور اس میں آ کر داخل نہ ہونے پائے اور اس شے کی ساری حقیقت اس کے اندر بیان ہو جائے اس ڈیفینیشن کو کہیں گے اس تعریف کو جامع اور مان تعریف اور اس ایمان کی اور مومن کی جامع اور مان تعریف کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر پندرہ پورے قرآن کی اہم ترین آیت وہ بھی انشاءاللہ تعالی زیر بحث آئے گی اب ہم اللہ کا نام لے کر اس سلسلے کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس کا اب ہم لا تفصیل میں جائزہ لے رہے ہیں اور اس پر غور کر رہے ہیں یا یوحناس ان خلق ناکم من ذکر و انسا و جالناکم شعبم و قبا تارفو ان اکرمکم ان اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر اہل ایمان اے لوگو یا یوناس اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا اننا خلق من ذکر و انسا ایک مرد اور ایک عورت سے بجالنا تم شعبوں و قبائل اور تمہیں بنا دیا قوموں اور قبیلوں کی شکل میں یا خاندانوں اور قبیلوں کی شکل میں تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو ان اکرم اکم ان اللہ اطقاکم یقیناً تم میں سب سے زیادہ باعثت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے سب سے زیادہ تقوا رکھنے والا ہے اور تقوی ایک مخفی حقیقت ہے لیکن فرمایا ان اللہ علیم الخبیر چونکہ معاملہ ہے کہ ان اکرمکم انہ اللہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر باعزت کون ہے اور اللہ سب کو جانتا ہے اللہ جانتا ہے کس میں وہ تقوی ہے اور کس میں نہیں کس میں وہ تقوی کتنا ہے اور کس میں کس درجے میں اس کی شدت اور گہرائی اور گہرائی ہے اس کے علم میں, میں نے ارض کیا تھا پچھلی رشد میں کہ اس صور مبارکہ میں بھی اور بقیہ جگہوں پر بھی جہاں کسی صورت میں ایک مضمون بدلتا ہے دوسرا شروع ہوتا ہے تو وہاں سرحد پر آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے دو رخ ہوتے ہیں سابق کی طرف بھی ایک رخ ہے اور پھر آگے کی طرف لاحق جو مضمون آ رہا ہے جو پیچھے آ رہا ہے اس کے ساتھ بھی ایک رخ ہے اس آیت مبارکہ کا جو رخ سابق کی طرف ہے پچھلی نشست میں ہم نے جو مضامین پڑھے ہیں ان کو ذہن میں تازہ کیجیے ان نمل مو منو نہ اخوت ان فاصل خوب نہ اللہ الم تو تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں بس دو بھائیوں کے مابین مصالحت کرا دیا کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ گویا کہ اسی کی تاکیدیں مزید ہیں اہل ایمان کو ایک رشتہ اخوت میں تو باندھنے والا ہے رشتہ ایمان ایمان کا تعلق ہے قدر مشترک ہے تم بھی اللہ کے ماننے والے قرآن کے ماننے والے محمد کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کا ماننے والا محمد پر ایمان رکھنے والا قرآن کو ماننے والا آخرت کو ماننے والا یہ نظریاتی ہم آہنگی جو ہے یہ جو اشتراک ہے نظریاتی یہ گویا کہ سب سے زیادہ قوی رشتہ ہے لوگوں کو جوڑنے والا ہند نمل اخوت الفاصلے ہوں بے لیکن اب یہاں پر دو رشتے اور سامنے آئے یہ ایمان کا رشتہ جو ہے یہ تو سمجھئے کہ آن ٹاپ آف دیٹ ہے ورنہ دو اشتراک تو اور بھی ہے ایک یہ کہ انا خلق ہم نے ہی پیدا کیا ہے تم سب کو وحدت خالق وحدت الح ایک اللہ ہے سب کا پیدا کرنے والا وہ یا کہ ذات باری تحلہ پر پھر ہم جمع ہو گئے اور نمبر دو منظکرنگسا وحدت آدم ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت کی نسل سے ہو تمام انسان گویا کہ یہ دو اگرچہ یہ بنیادی ہے یہ اقدار مشترک بنیادی ہے وحدت اللہ وحدت خالب اور وحدت آدم اس کے اوپر ہے جو اشتراک ایمانی ہے اشتراک ہے نظریے کا لیکن یہاں پر گویا کہ اس کے تاکید مزید ہو گئی ان نمل مومنون اخوت معلوم ہوا کہ ویسے تو تمام انسان آپس میں بھائی بھائی بلکہ ایک لطیفہ ہے ہارون الرشید کا کہ اس کے محل پر کوئی شخص آیا سائل تھا سوالی مانگنے والا لیکن اس نے بڑا ذہانت کا انداز اختیار کیا دربان سے کہا جا کے کہو تمہارا ایک حقیقی باپ بھائی آیا ہے تمہارے ماں اور تمہارے باپ سے ہی جو تمہارا بھائی ہے حقیقی بھائی وہ تمہارے دروازے پر ہے اس نے کوئی ایک درہم ایک دنار بھیج دیا سمجھ گیا کہ یہ کوئی سائل ہے جس نے بڑا یہ انداز اختیار کیا ہے جب اس کو وہ دیا گیا اس نے کہا جا کہ کے کہو اپنے حقیقی بھائی کو اور ایک دنار یا ایک دن اس نے بلا لیا پوچھا کہ تم میرے کیسے بھائی ہو حقیقی میں تو نہیں جانتا کہ کوئی بھائی ایسا بھی میرا حقیقی کہ جو جس میرے علم میں نہ ہو کہا کہ کیا میں آدم کی اولاد نہیں ہوں کیا میں ہوا کی اولاد نہیں ہوں آدم اور ہوا پر ہم